بسم اللہ و رحمۃ اللہ وص اللہ وحمد و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع سب کچھ باب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کے دعوت دعوت شریف میں سے درد نمبر چار سو چورانوے ایک سو چھتیس ہے چار سو چورانوے شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے شریف کا اور ایک سو جو اور راد کا ہے اس میں اس شاول میں ہیں بالکل جبار جب میں اس کا لال اللہ کے اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیل میں ہے اس کا تیسرا پیراگراف ہے اول اول ولا آخر و کل کے دس میں آپ کو اول اول ولاخر و ان تین لبس کے توجہ ہو گئی تھی ابھی جو ہے الباطن والباطن اس کی جو ہے توجی کے ساتھ پھر آگے بڑھیں گے تو الباطن جو ہے اس کا کتاب عربی لغت ہے قرآن لغت ہے عربی کتاب جو ہے مفسدات راغب ہیں اس میں انہوں نے جو معنی کیا ہے الباطن کا اس کے ذریعے سے آپ کو توجہ دے رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ الباطن الباطن کا معنی کہ المحتجب ان ادراک اندرا اور توہم الخواتر ولاف ہاں جی ایک معنی جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے باطن کے معنی باطین یعنی وہ ذات ہے جو کہ انسان کے آنکھوں کے ادراک سے حجاب میں ہے المحتجب ان ادراک کے لابشات انسانی جو ہے بصارت کی جو ہے ادراک سے ہاں جی حجاب میں ہے پردے میں ہے اور توہم الخواتر ہے اور انسانی و مخیال و فکر کے ادراک سے بھی پردے میں ہیں ان دونوں سے پردے میں یہ معنی باطن کا یعنی باطن الباطن والباطن یعنی ایسی پاک ذات کہ اس کی ذات جو ہے انسانی آنکھ اور توہم اور خیالات کے افکار کے ادراک سے پردے میں ہیں حجاب میں ہیں اور وہ جو کو درک نہیں کر سکتے نہیں جان پاتے ایک معنی یہ کیا ایک معنی وقت یقن بے معن الخبر ہاں جی اور کبھی جو ہے باطن خبر کے معنی میں آتا ہے بولتے ہیں وہ بطنۃ العمرا یعنی عرب تو باطن ہو ہاں جی عرب بولتے ہیں خبر یعنی کسی چیز کے آگاہ ہونا جاننے کے معنی میں اب عرب بولتے ہیں بطنطن بطن باطن یعنی اے عرب تو باطنہ ہو اس معنی میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے باطن خبر و آگاہی و معرفت کے معنی معنیٰ آتا ہے باطن کے معنی جیسے بولتے ہیں وطن تو یعنی عرف تو میں نے پہچان لیا میں نے جان لیا تو اس لحاظ سے جو ہے الباطن ہاں جی تو و الرجل ولیجتہ الزین یا تلی احم الی جی والمانہ تو اس لحاظ سے باطن کا جو ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اثرار سے آگاہ اور مغفی غیب اور ایوب سے بھی آگاہ ہے ہاں جی اس طرح جو ہے پھر معنی یہ بن جائے گا اس طرح جو ہے اللّہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی انسان کے اصلاح سے باطن کا معنی کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اثرار سے آگاہ اور مخفی غیب اور عیوب سے بھی آغازات اور اس پاک ذات سے کوئی چیز مفی نہیں ہے اور اس پاک ذات کے علم ہر شے اور ہر چیز پر محیط ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے اور وہ بیطانت الرجل والی مانا کیا ہے وہ ولیجت الذین یت علم الََََََََََََََََََََ تو اس کا معنی بطعنت الرجل ولیجت ہو انسان کے باطین ہاں جی اور اس کے جو ہے اسرار جس جس پر الزین یت جس پر جو ہے آگاہی اختیار کرتے ہیں اللہ سر ہی اس کے سر پر تو عمان الباطل کیا ہو جائے گا یوں بن جائے گا پھر علمان الباطن ہاں جی چلیوں بن جائے گا ان الغی معنی کے لحاظ سے انعالمن بسرائل شراعلقلوبِ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عالم انسان کے دل کی مخفی چیزوں کے ولمط ہاں جی من بتاغیوب ولویو اور انسان جو ہے آگاہ ہیں ان تمام چیزوں پر جو غیب کی چیزیں ہیں یا ایب کی مخفی چیزیں ہیں ولی جا کا معنی جو پر آیا تھا کہ بطانعت الرجول غنی ولیجت ولیجہ کے معنی کہ آدمی کا باتین بیدی رازدار قوم کے ساتھ چمٹا رہنے والا اجنبی تو ولیجت الذینہ یا تعلیم علاشری بطانۃ الرجل کے معنی کیا ہے ولیجت انسان کا وہ رازدار شخص جسے انسان کے اسرار پہ آگاہی حاصل ہے تو اس کو بولتے ہیں بطانت الرجل ہاں کسی شخص کو جب بولتے ہیں نا الرجل جب بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہے <سلام> ولیجۃ الدین یعنی اس شخص کا آ... وہ ہمراس آدمی ہاں جی وہ رازدار آدمی جو ان لوگوں کے اس اسرار سے بھی اسرار پر بھی آگاہی رکھتے ہیں تو اس کو بطانت الرجل بولتے ہیں تو معنی جو ہے الباطن یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالم الب سرائل قلوبی انسان کے دل کے اثرار سے آگاہ ہے وہ مطلع اور اطلاع رہتے علامہ بطن جو کو چھپا ہوا ہے انسان کے غیب مخفی چیزیں اور عیب کی چیزیں ہیں یعنی لفظ غیوب پر بھی یا عیب کے ایپ ایپ اور غیب چیزیں جو مخی ہیں دوسرے لوگوں سے ان سے بھی اللہ تعالیٰ آگاہ ہے تو اور اس پاک ذات سے کوئی چیز مفید نہیں ہے اور اس پاک ذات کا علم ہر شے اور ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز کا جاننے والا الباطن پر جس طرح اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اول و آخر اور ظاہر و باطن ہیں اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے یعنی کائنات کے ہر شے کے وجود سے پہلے اللہ کا وجود ہے اور ہر شے کے فنا کے بعد بھی وہ ذات پاک باقی باقی ہے اول اول الاخر اور اسی طرح ہر چیز کی ابتداء سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا ہر چیز کو جو ہے ہر چیز کا اسداد کو علم ہے جی ہر چیز کا اسداد کو علم ہے ہر چیز کی ابتداء سے لے کر انتہا تک اللہ وال اور آخر طرح اللہ مظاہر کے ذریعے ظاہر ہے یہ کائنات پر اللہ کے مظاہر ہے یعنی اللہ کی پہچانے کے ذریعہ ہے معرفت کا ذریعہ ہے تو جی طرح اللہ مظاہر کے ذریعے ظاہر ہے اور اس کی ذات اقدس مخلوق کی نظروں سے اوجل ہے لیکن مظاہر کے ذریعے سے وہ ظاہر ہے اس کائنات کے ذریعے سے اس کے خالق ہونا اس کا رازی ہونا اس کا مالک ہونا اس کا حاکب سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اسی طرح اس ذات پاک کو ہر شے کے ظاہر و باطن کا علم بھی ہے اس پاک ذات کو اسی لیے جو ہے اس کے اس لیے جو ہے بعد کے جمعیت کے جملے میں اس کے یعنی دعا کے بعد کے دعیت جملے میں اس حقیقت کی مزید توضیح و تاخیر کے طور پر فرمایا وہ بیک الِِش نل یعنی وہ بیک الشین وہ ذات پاكن اللہ تعالی بيكل یعنی سب ہر ایک سارا ہر چیز كے منظيں المنجد میں اور اس یعنی چیز کچھ اس کی جمع جمعشات المنجد لغت میں علیم, علیم یعلم علم یا علم سے حقیقت یہ صفت مشبہ ہے یہ مبالغہ ہے یعنی جاننا جاننا جاننے کے معنی میں ہے اس کے مادہ اور علیم ان جو ہے صفت مشبع ہونے کی صورت میں جو ہے صفت علم سے اللہ علیم ہے یعنی کیا ہے صفت علم سے ہمیشہ متصف ذات اس سے مبالغہ ہو تو معنی یہ بنے گا سب سے زیادہ جاننے والا علم مطلق مالک ہاں جی سے مطلع سے متصف ذات یہ معنی بن جائے گا اس کا تو اب والاخر جو ہے حلاولہ ظاہر بات نوبک شین علیم ہاں اب اس کا پورا تجمہ ہوگا وہی ذات پاک اول بھی ہے حلا اور ہاں جی اور اسی اول اور ایسے اول, اور اسی اول ہیں. ہے وہ اللہ جو ہیں اول بھی ہے اور ایسے اول جس کا کوئی ابتداء تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں جی والر اور وہی ذات پاک آخر بھی ہے اور ایسی آخر کہ جس کا کوئی انتہا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں جی چنانچی اس سے ابراد میں آزماع و حسنا کے بعد مشہور ہے اول القدیم بلا ابتداََخر الکریم بلا انتہا یعنی وہی ذات قدیم ہے ازل سے ہے بدون کسی ابتداء کے اور وہی ذات اقدس آخر بھی ہے بدون نوطی انتہا کے اور وہی ذات باغ و ظاہر والباطن اور وہی ذات باغ ظاہر بھی ہے ہاں جی اس عالم کی صورت میں اس کائنات کی صورت میں اللہ ظاہر بھی ہے جو کہ ایک حجاب کی صورت میں اللہ کو ظاہر کرتا ہے یہ عالم ایک حجاب کی صورت میں اللہ کو ظاہر کرتا ہے ورنہ پورے عالم اللہ کے مظہر ہے اور اس ذاتِ باغ نے اپنی واضح براہی اور آیاتِ کونیا کے ذریعے خود کو ظاہر کیا ہے اور اس کائنات کے وجود کے ذریعے اللہ کی وجود اور اس میں موجود نظم و نشق اور حکمتوں کے ذریعے اس کی وحدانیت خوب واضح و ہے لیکن اس ذات کی حقیقت جو ہے سب کی نظر و فن سے باطن و حجاب میں ولا وظاہر و ظاہر پھر باطن باتین کہ اس کی ذات کہ حقیقت جو ہے سب کی نظر و فہم سے باطن اور حجاب میں ہے اور انسانی وہ محل و, و فکر وندشاہ کے ادراک سے بھی پردے میں اللہ تعالیٰ چونکہ بہت باطل ہے تو انسانی عقل شعور فہم ان میں سے کوئی چیز اللہ کی حقیقت کو درخت نہیں کر سکتے لیکن آثار کے ذریعے آیات کے ذریعے اس کائنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر سکتے ہیں اس کے وجود کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس باغذات کی کن حقیقت کو جاننے کے کسی میں بھی شکت نہیں ہے اور معلومات کے عقل و شعور کی پہنچ سے اللہ بہت ہی بالاتر ہیں ہاں جی تو یہ الاولولا والظاہر والباطن کی تھوڑی سی توجہ ہو گئے کہ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطین بھی ہے ہاں جی اول ہے ایسے اول ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں آخر ہے ایسے آخر ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مظاہر کے ذریعے سے اس کائنات کے یہ کائنات اللہ کا مثر ہے تو آئینہ ہے تو اس آئینے کے ذریعے سے اللہ ظاہر ہے تو یہ آئینہ اللہ کے ظہور کا کھیجاب ہے اس کے ذریعے سے اللہ ظاہر ہے باطن اور ہر شے کے اندر جو ہے خدا کی خدائی مخفی ہے ہاں جی لیکن خدا کی ذات ہماری نظروں سے مخفی ہے انسانی وہ محال بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے حقیقت کے دراز سے عزز ہے تہلے وہ باطن ہے وہ بالکل شعنا نہ نہیں اور اس ذات کو ہر شے کا علم ہے اور کوئی شے اس ذات پاک علمی احاطے سے خارج ہے نہیں کیونکہ وہ ذات ہر شے سے پہلے بھی ہے اول ہے اور ہر شے کے بعد میں بھی ہے آخر ہے نیز ہر شے کے باطن میں بھی اول باطن اور ہر شے کے ظاہر میں بھی ہو ہے ظاہر ہوں جی کیونکہ اس ذات کا علم علمی علم حضوری ہے اللہ کے ذات کا علم ہمارے علم کو بولتے علمی حصولی اللہ کے علم کو علمی حضوری یعنی پوری کائنات کا ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہے اور ہر شے بے ہی اس کے سامنے حاضر ہے کوئی چیز اللہ سے معافی نہیں ہے کیونکہ حضوری کی تعریف یہ ہے کہ حضور نفس نفصِ شہ دلعالم خود چیز عالم کے سامنے حاضر جیسے انسان کو اپنی ذات کا علم علمی حضوری ہے. انسان آپ کی اپنی ذات آپ کے سامنے حاضر ہے تو لہذا پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ بالکل شعلم ہے خود شیخ کا جو ہے عالم کے سامنے حاضر ہونا خد شے کا جو ہے عالم کے سامنے خود شیخ کا جو ہے کسی بھی عالم کے سامنے حاضر ہونا اس کو جو ہے علم حضوری کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے معاش و اللہ کے بارے میں اللہ خود کے بارے میں علم حضوری ہے نہ کہ حصولی علمی حصولی کی تاریخ منطق وارن یہ کہ حصول صورتِ شیفیں یعنی علم حصولی و حضوری کے تعریف یعنی کتاب المنطق مظفر کے ابتدائی صفحات میں مشکو یہ جو تعریف میں نے کیا ہے یعنی حصول و صورت شیف ذہن کسی چیز کی تصویر کا ذہن میں آنا تصویر صورت حقیقت نہیں خود چیز نہیں ہے اس کی صورت ذہن میں کو علم حصولی بولتے ہیں ہم عام انسانوں کے علم علم حصولی ہے جی آپ کسی ملک کو ایک دفعہ دیکھا کسی جگہ پر ایک دفعہ گیا پھر اس کی تصویر آپ کے ذہن میں رہتے ہیں وہ اشار تو آپ کے ذہن میں نہیں رہتے جب آپ اس شعر کا تصور کریں وہ اس کا تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتا جب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پوری کائنات اس کے سامنے ہے عالم معذر خداس جس طرح اللہ ترقت والے فرماتے ہیں یعنی عالم اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں اللہ سے مخفینی ہے اس کی تمام شعر اس کے ظاہر بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہے اس کے باطن میں اللہ کے سامنے ظاہر ہے اللہ خود کے ذات کے لیے کوئی ظاہر باطن نہیں ہے ظاہر باطین ہمارے لیے ہے اس لیے اس دعا میں فرمایا وہ حبیق الشین عالم الاول آخر کے بعد وہ حبیک الشین علیم فرمایا اسے ہر شے کا علم ہے اور اس کائنات میں کوئی بھی شے اللہ کے احاطۂ علم سے خارج نہیں ہے اور ہمارے ذات تمام اعمال و افعال حرکات و سگنا سب اللہ کے سامنے ہیں حضین گرہ میں لہذا بندے مومن کو اللہ کی اس حضور علمی کا علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ میرے تمام اعمال سے آگاہ ہے میں اللہ کے سامنے میں اللہ سے چھپ کر کوئی حرکات آگ بھی آگے سے نہیں پھیرا سکتا ہوں تاکہ اللہ کو حاضر و نازر جانے کی وجہ سے گناہوں سے ارتقاب گناہوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے حاضر و نازر جانے سے گناہوں سے اجتناب گناہوں سے پرہیز آسان ہو جائے ہاں جی گناہوں سے اجتناب جو کے رہنا آسان ہو جائے گنوں سے پرہیز اجتناب آسان ہی. کیونکہ جب آپ کسی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ گناہ کیسے کریں گے اللہ کو سامنے حاضر جانیں گے تو گناہ کیسے کریں گے بلکہ گناہ کے جراط ہی نہ کر سکیں کیونکہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ سے شرم نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے جی کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہو اور بندہ گناہ کرے یہ کیسے ممکن ہوگا جب کہ ہم بظاہر ایک باتمیز بچے سے بے شرم کرتے ہیں اور غلط حرکات و شناط سے ہاں جی اس کے سامنے باز رہتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطرے کا والا ہمیں شرم کا نشۂ جان کر لہٰذا وہ بالکل شین علیم کے ساخیذے سے ہم گناہوں سے بچنے میں ہمیں بہت بڑی مدد مل جاتے ہیں میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان کو پوری خلوص کے ساتھ عاضی کے ساتھ بامارفت پانی کی توفیع تھا